خود اپنی حفاظت کہ اپنی حفاظت کہ نارائن سال شبداری نعرہ تک سطاگر عمر عدالت کے ہے ساتھ اس علی سفاقت کے حویق بیٹا حسین اپنی شہادت کے کوئی کو ہےش علامہ فل جس کی شاعر اپنی کتابت کے حساس آپ کی اور سرداروں کے گھر کے اندر فتح خطیب سرمایہ سندر فتح فتح کتابت کی دنیا کے اندر عظیم نام میرے مسئلے کی جان میرے مسئلے کی پہچان جانے والے سنگت مجاہدے والے سنگت پہچانے والے سنگت شیر اہل سنگت شمشیر فتح پاکستان میری حضرت علامہ بولنا علامہ کا مت کی شاید مارو करण झाले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व अस्सलातु जिस दी दुनिया लपेटे कोशिश सिर्फ है شفت کرتا ہے جناب اس کا کلک روپ تقریباً پہلی من شاعر دلد. مغالطه اور غلو ان کا رد صحیح اعتدال کی راہ میں انشاءاللہ حضور بال اور بلو میں ہوتا ہے کہ اثر رخ رخ رخیاں خلا اور نیا کرا اور واقعہ اسو اگر اس بندہ کرتا ہے منگ تسلیم کرتا ہے اس بالی مہار شروع کرنا جانا ہے سروس منظر ہر مطلب بلوک شکار ہو جناب صرف اتنا ایک سمجھو کہ اور شرک کا تعلق خالی عمل نہ یا زندگی اور موت کا فرق کرنے تو ہی مشرق کا فرق کرنا یہ بہت بڑا محل ہے اللہ و مبارک تو علاوہ یہ توحفیف کا بڑا شہر اللہ و تبارک و تعالیٰ تو علاوہ مخلوق واسطے رونی یا استحکام سے عبادت رکھنا دہرک رکھنا یہ شک بن جانا اللہ کو آلمی واسطے خاص سمجھنا عبادت کو اللہ خاصنا دو ماننا چاہتا رگ ہوا یہ دونوں حق اللہ سبحان اللہ اللہ سوارک کو علاوہ غیر واسطے ان بھی منیا جائے گا شروع ہو جائے گا اگر یہ دونوں رب واسطہ منوے تین لوگ خالق دو مجوس او دو خدا بنتے اس طرح کے خالق ہی دو خالق خیر ہے ایک شرط ہے خیر کا خالق و تعالی اور شر کا خالق وہ انگلش نو قرار دینے وہ نام رکھتے ہیں اہرم اور خالق خیب کا نام ہیں دو رب یہ ہو گیا دوسرا شرط دوسری قوم دوسرے قسم دو مشکلی کے مشکل خالق دو نہیں من رہے مگر مستحد عبادت مانگ آم مشرقی یہاں کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے غیر اللہ خالی نظر منت قربانی وغیرہ یہاں احمد ملا تو مشرق نہیں سن سک وہ مشرق سنگ لے کے اندر سی کہ اللہ تبارک واقع نے اس طرح تائنات وزیر بنا رکھے ہیں تائناط کا خالق باہر نہیں لیکن انہیں وزیر اس طرح بنا ہوئے ہیں ملائقا بعد لبیاں بعد بلیاں دیا نیتوں کی روح اس نے اس طرح نائب بنایا کہ یہ تصرف کا حق دور اس اسے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 ہر فیصلے کے اندر پچھوں پوچھنے کی لڑ نہیں پی بلکہ وہ جا مختار آم ان دکھا ہے نوکری دلازمت دخت دن میں سب کچھ بہت ہو گیا لہگا ہوں ہر حادثے واقع نویں اجازت کی لوڑ نہیں پیتی समझते सन हां यह अगर चौकता कि पिछला हाक जोड़ा वाला असर देता है, है जिसमें मर्जी मारूर करें कर सकता है लेकिन यहन हर वक्त पिछों पुछ की लौड़ नहीं पड़ पी इसने चूजरी की लड़ नहीं पड़ पी और ना ही वो हर एक गल रुकावट पाँदा نہ نا نہتہار ناما د اس طرح چھوٹے بادشاہ چھوٹے ولیل تھلے جس طرح تصرف عام رکھتے ہیں اس طرح دا تصرف اللہ تعالی نے ملائکا نبیا ولییا دتا ہے جنہ دیا روحان دی کی وہ پوجا کرتے ہیں اس طرح دا تصرف کا تسرف لہذا اسان عبادت کریں گے اور یہ سارے کام چلائی جانے بارے سے مشیبات اللہ تبار کو اکالا وہ ایسا دے دن ہوں وہ پوچھنے کی لڑ بھی کو نہیں جن جی یہ کل کریں گے یہ اسی طرح دیکھ لگا جائے گا یہ رخ غیر نوازت لہٰذا جب عبادت کرتے سن یا خود یہ اتقاد رکھتے سن عبادت نہیں سن کر پہ وہ مشرق بن جاتے سن شرفی اکبر والے یہ عقدے کا شرکسی جہرا وہاں نے اس عقیدے تو بغیر ہوں یہ ہو گیا تصرف اس طرح کا کرنا کہ اس ذات پاک رات پاپ تو بغیر اجازت بغیر سمجھنا یہ تصرف پینات اندر سمجھتے سن لیکن یہ ای نہیں سن سمجھتے کہ خالے ہوئے خالق کہتے سن وہ لیکن اپنی مخلوق ایک تصرف کا حق اس طرح دلتا ہویا ہے کہ یہاں دی ضرورت نہیں دیکھا یہ ہوں مجلوس جہے ہیں وہاں خالق من باقی مشرقہ نے خالق ایک منیا لیکن مخلوق ایک تصرف دا. خالق کی قسم کا من لیا گئے مخلوق اس وجہ یہ بن گئے عقیدے دہال مشرق جب تک یہ عقیدہ پیدا نہ ہونا چیر صرف یہ کاری جس کے بندہ مشرق کافر اسلام کو کارے گز ہے یا مشرق اصلی کرار پہنتا ہے وہ نہیں بنتا حتیٰ کہ میں آجی نوازن کتاب پڑھ رہا شا اشرف علی خانوی جو امت آخری وقت جہی کتاب لکھی ہے اس کتاب ایک رشالیباری نماز روزہ جا اگر یہ سابقہ احتیاط جڑا میں دسیا ہے اس اعتقاد تو بغیر کسی غیر واسطے نماز پڑھو روزہ رکھو چاہیے غیر واسطے یعنی جیسے عبادت کرنے خدا کی اس طرح اگر خالی اس اعتقاد تو بغیر نماز بھی کسی غیر کی پڑھ چکو روزہ بھی رکھ چکو نہیں اس خلاد نہیں پایا جا رہا خالق کو منگے خلق منگے کس کو بن گئے اگر یہ نہیں بنتا دو چیزوں تو نباز خاص عبادت نہیں لیکن ان خاص عبادت غیر واسطے کرے تو اس لکھا اس, اس نہیں بنے گا املی کوپر پہ آ جائے اس بنیاد سمجھ آ گئی ہوئی کہ شرک بھی بنیاد کتنے جا پائے گا یا تخلیق اللہ دا شریف سمجھے یا تقدیر اور تسلف خدا شریف سمجھے. تصرف دندر دندر کے اندر تبدیل کے اندر سمجھے گا جس جی نے سمجھے میں جو کام کام کرنے میں یہ رب کو پوچھنے کی لوڑ ہی کوئی یہ پیار ہی ہونا کہ اللہ کو پوچھنے دی لڑ کوئی نہیں بس اپنے آپ کی لگا جا رہے اس طرح دا تصرف رخ جب سمجھے تو بھائی کے شرک پیدا ہونا ہے اکت دوسرا آک ہے تک یعنی کا شرف بھی بدار کہ وہ بنتا تصرف ہے مقید اللہ دی اجازت اور اس تیار نہ اور یہ ہے کہ بھائی جو بھی تصرف کرے گا انہیں چحتاج ہو تو پوچھنا یعنی مطلب کیا کہ سونے کا اتوں امریکہ آئے گا کام گا یہ نہیں کہ وہ نام ہی کرنا چاہے گا یہ کر لے گا اس طرح کا رکھے لیکن یہ لگ لگے کہ جب یہ کرنا وہ لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کام پھر ہوم لے کے جائے اگر وہ تصرف اس طرح نہ سمجھی کیونکہ تسرف نہیں ہوتی اگر اس طرح کا اعتراض رکھتا ہے تو عملی شرکت آ جانا اتکار مسلمانوں الحمدللہ اللہ اب السلام اور اولیاء کے رام اعتکاد رکھنے لوگ دون قس مدار شرک نہیں رکھتا کیا تر سچی دسیا جی نہمار خالق کیا تھی یہ سمجھتے کہ نبی ولی ساڈا کام یہ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و پوچھنے کی لوڑ یہ نہیں ان اختیار بھی جاتا کی کیا جات کیجتے کہ سمجھتے ہیں مسلمان کے سان کو رات جس نبی نے ساری مدد کرنی ہے جس ولی نے ساری مدد کرنی ہے تا ہی کر سکتا ہے جو اللہ چاہے اور یہ سمجھتے کہ اختیار اس گا پاپ نے یہاں کا دے چکا کہ ہوں اللہ نہ بھی چاہے تو بھی کام ہوتا ہے ایک تفلق نہیں ہو سکتا یہ نہیں نہیں جب یہ دونیں نہ ہو سکا تو پھر ملتا یہ فرق کرنا کہ جی مردے تو شرک ہے زندے تو زندے کو شرک نہیں یہ جہالت مبنی ہے مغالکہ طور پر بولو کہ مسلمان مومن ہوا تو توقید کافی اور شرک میں ادارے واسطے دو عقیدے اگر پاس تصرف غیر مقید بے جسی یا تصرف مقید بے دل جی لیکن یہ ہو کہ تخلف نہیں ہو سکتا یہ دونوں دو دو عقیدے اگر نکال دو تو نبی سے مانگو بلی سے مانگو غیر سے مانگو زندہ سے مانگو بدلا سے مانگو یہ سب این توحید بنتا ہے اس میں سے کوئی چیز شرک نہیں بن سکتا گل سمجھ لے میں جو باہر لال بھائی یہ گل سمجھ آئی کہ یہ تو پھر آ گئی दो चीजा समझ लो जिंदा मुद्दा ना हर्क नहीं करो कितनी बड़ी बेमनी होती है मैं कुरान बात तो साबित करांगा कि जिंदा तू मंगल वाला उशरे के कुरान को साबित लेकिन यह दो गल समझ लो الحمد اللہ ساری فی جانگی کوئی مسلمان خالی آ جا کے بنتا ہے ہاں جی مدنگ یار شردا کہ فلان کہنا یا کہنا یہ آن کے باہر ضروری ہے کہ تصرف مقید غیر مت مل مل جی یہ تمام سمجھتے سر یہ سارے خدا جڑے کروٹے بادشاہ نے جڑے ہو کام ہے وہ سارے سمیٹ لینے لہذا انہیں یہ بھی دیا کہ یہ بھی نہیں وہ پیار اس طرح ہی ہے کہ بھائی یہ بےیں کہ وہ اجازت دے ہر کام دے یہ کرتے ہیں لہٰذا یہاں راضی رکھو ادھر سوچو ہی نہ ہی بچے یا پھر تو سب میلے جرمی سمجھے لیکن سمجھے جی بس جو ادھر ہوگا یہ بھی صحیح ہے یہ گلوم اگر یہ ساٹھے پایا جاتا ہے تو گلوب کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ شاس فرمایا اردنا شاید بارہ بدلاؤ شاعر ایک چیز کا ہم نے ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اور ارادہ فرمایا آخر دوستوں تھی خود سمجھدار ہو خالق اور مخلوق کا فرق پہ رکھنا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ارادہ ہی باہر ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر ادھر فلاح ہو جاتی ہے لیکن فلا کلی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ چھٹو یا ہی بالکل واحد ہو جائے تاکہ مخلوق اور خالق کا فرق ہی ختم ہو جائے نہ اس طرح کی فلاح کبھی نہیں ہو سکتی آخر مخلوق مخلوق کے بدرک فرماتے ہیں رب ارب و رب ون ترقا وین ترقا رب رب ہے چاہے جتنا مرتبہ نزولی میں آ جائے اور بندہ بندہ ہے چاہے جتنا عروج حاصل کرتا ہے خالد اور وفلو کا فرق نہیں بٹھا سکتے لہذا یہ سمجھنا کہ ارادہ اس طرح واحد ہو گیا کہ آپ جو کچھ یہ منہ سے نکل رہا ہے یہ جی ہو کر ہی رہے گا اور پھر اس کا تخلف نہیں ہو سکتا نہ نہ نا یہ شلوپ ہے شیر اگرچی پہلے قسم کا شیر سے اکبندی بنتا لیکن شیر کی عملی کے اندر آ جائے گا اور دوسرا جو ہے اس کا پہلے قسم کا جو تصرف ہے خیر مقید دل کے وہ تمام کو شریک ان کا عقیدہ ہے اس کی وجہ سے شرجی اکبر بن جاتا ہے یا تو خالق ماننے سے شرفی اکبر بن جاتا ہے اگر ان سے بات کر لو اپنے عقیدے کو تو پھر سنی مسلمان بن جاتا ہے ہر ربی کا یہی عقیدہ ہے ہر ربھی کا یہ زندہ مردہ خلاف فرق کرنا تھا بالکل بے وقوفی بالکل جہالت کیوں نہیں قرآن مسجد کھولو جا نام تو سنیں تو دعوی بھی کرتا خدا ہی دعوی کرتا کہ میں تمہارا بڑا پرور دگار ہوں کیوں تو اسی اللہ کے مدد کا ملک شب ہوئے اندر تو دہریہ کا ذکر نہیں کیا دہریہ مشرقی دہریہ کافر ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور شرک توحید کے مقابلے میں توحید و شرک اور کفر ایمان تو دہریا جب ال مشق علی ملا اسلام کا مقابلہ ہوا ہے آپ السلام نے پوچھا کہ برا لگی بار بلا وہ کیا ہوتا گل ہے ادار وہ اپنے آپ خدا سے سمجھتا وہ زمانہ اسی طرح چل رہا ہے زمانہ اپنا آپ چلتا ہے مسئلہ ہے کہ کئی کام جہے میں لینا بادشاہ میرا چلتا لیا گیا میں خبردار موسا اگر تو نے میرے سوا کسی کو الہ مانا تو میں جیل میں ڈال دوں گا لینک تخر کا الہن ہے مسجود میرے تو خدا نہیں منتا ایک طبقہ وہ خدا منا پھر آؤ جا سکیں اور زندہ, زندہ فراؤں میں دو شخص اس کو سامنے سے پکارتے ہیں ایک حضرت موسا کلی بنڈا لے سلام ہے موسا کلیف فرماتے آؤ آؤ آؤ یا پھر و اس پر خون بے خدا من سامنے کرواؤں اسی پکارنے سے وہ اور حضرت موسا ہے. اللہ پکار پکار رہے سامنے قریب مشا. اور اگر پکارنا شرط بنتا کریب پکارنا شفٹ نہ ہوتا سدا دا پکارنا شفٹ نہ ہوتا مردے دا پکارنا شفٹ بنتا ہوں دیکھو ہے زندہ دو پکار رہے کریب تو پکار رہے ایک صاحب ہے پکار سوٹ چاہیے سمجھا چل رہا دسو کہ پوجا کرنے والا مشکل اور حضرت کلیم لے سلاسلی پکارنے کے باوجود اور اس بندے جاوا کی خدا ہی دعوی پکار ہونا چاہیے دونوں صاحب ہونے چاہیے کہ ہاس وجہ بنی کس وجہ فرق بنیا ہے یہ خدا نے ہے، ہے زندہ مرد کا فرق اگلے دن اس طرح ہے بیٹھے بالکل مرد روپے ملتے کا فرق نہ ہوا سمجھ نہیں پی قرآن اللہ کے ساتھ کسی کو मत پکار مساج دل محملہ اللہ کے اللہ کے ساتھ تم کسی کو مت پکاروڑی بولو مسجد اللہ کے لیے تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو تو پکارنا تو حرام ہو شو سات انہوں نے توجہ دی یہ مطلق ہے انہیں مقام پر کام تو یہ قانون ہے المطلق یقمانوں والا مفید اور شمل فرقہ کا قاعدہ ہے مطلب کو مقید پر محروم کرنا پڑتا ہے مطلب میں <تصفح> کہنا یار دوست اندر آ جاؤ فلاں فلاں فلاں فلاں کپڑے فلاں فلاں اندر آ جاؤ پہلا میں دوستا کیا کیا سارے میں کھانا چاہوں گا جیسا کہ فلاں رنگ فلاح کپڑے والے مقید ہو گئے اور اگلا خبر چاہے گا سارے دوست اللہ خبارک بہت حالت فرمایا کسی کے ساتھ مت پوکار یہاں پر قرینہ ہے میں مقرین ایک بعد میں آتا مقیہ اور مقام دیکھو یہ آیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پوکار کسی کو یہ کرتا ہے کہ مطلب کشن نے پکا دوں گا اللہ کس نے پکا دوں گا اللہ لیکن یہ من نہیں بندے نے پکا دیا فلادے آ جا نے آئے گا فلاں بپارے پکارنا اللہ مشرک ہو گیا۔ تے پھر بچی نا۔ انہاں مقام پڑیا تو اُتے اشارہ ربانی دی۔ سبحان اللہ۔ واہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ و قرب اللہ فرما اللہ اس مقام کے گھر مطلب ایتھے مکئی ہے اللہ دالا یہ فرمایا اور انہیں پکاری اور مت پکار مراد خدا بتا کے پوکان مقابلے بھائی یہ ہندا سا بات ہے اور اگر غور کرتے نا کرتے دے کہ وہ موجود آئینا لطیف نے لگتا ہے پہلے فرمایا مسجد ہوتی ہیں عبادت کی جگہ تو اللہ تعالیٰ یہ دسنا چاہتا ہے کا جو معاملہ مسجد اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ مت پکار کلے پکار کی گل نہیں فلا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کر کیونکہ مسجد اللہ عبادت ہر فلا تب اتوں پتا لگا کہ اتنے دعانا عبادت ہے سالی پکار نہیں اگر خالی پکار ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کی عبادت کی اور قسمیں جو ہے پکار کے علاوہ وہ پیروں کی گھر ہیں جبکہ عبادت تو کسی کی ہو سکتی تو معلوم ہو فلاں کام اللہ آہدا اللہ مساجدہ اللہ کا کرینہ بتا رہا کہ یہاں پر اللہ کو مطلب کارنا کو مراد نہیں بلکہ اللہ کی عبادت مراد ہے مطلب یہ بنے گا کوئی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو کسی کرو تو عبادت کروں جو کی جب سب پہلا سب ہے وہ ہوگے گا غیر متعلق عبادت بڑھے گی اگر وہ نہ پایا جائے تو عبادت نہیں بن سکتی تو اس حقی تو بغیر ہو ہی نہیں خالی تصرف من تصرف دین بخشو اللہ تعالیٰ نے تصرف دیکن لیکن کا تصرف اس طرح دس مجھے اللہ تعالی کا بلی ہر چاہے گا برنا نہیں برنا خالی اولیاء اللہ یہ سمجھو ہی مانا جیوا باد تین حضرات اس سبحان اللہ ہوگی ساڑھا ایک بار ہاتھ ہے یہ سمجھنا کہ نبی ولی اپنے سارے محتاط ہر اللہ تبارک بتا یہ گر کر رہا دیکھو پرانے مشید میں کتنا واضح اپنے سمجھایا اللہ تصریف لاتے اور میری قوم ہوا ضرورت کی نبے روپئے میں تمہیں خبر دیتا رہوں گا مزہ ہے کیونکہ یہ ہے مظاہرے کا سر مظاہرے آجدوسا سر یہ مطلب یہ میرا سبن دن یہ ہوتا رہے گا بار بار ہوں رہے گا یہ نہیں چلوتا ہوں یا میرے پتہ ہے ہر آ رہی نہیں پھر کوئی نہیں پتہ لگ رہا गल मैं तुम्हें बताता रहूंगा बीमा वो चीज जी खेते हूं खाना जो एक टाइम से नहीं खाने का ताकत होनेकरण होने उन्हें बार बार होने आप समय जिन्हें खाना बार बार بار بار ہونا چاہیے اس نے پوچھو گے بما سب دس بندی کو دیکھو جو تم نیا اپنے گھر میں نظیر کر کے میں وہ بھی دس دیا دو اجازت اختیار لیکن وہی کہ اگر وہ ذات پا اس وقت نہ چاہے تو لیکن اس ذات پاپ نے میم قدرت اختیار اختیار کی قدرت دم دن تم دستا رہا لفظاب ہوتی اللہ <سؤال> تعالیٰ نے اختیار دیتا سکے بیٹھے نے پوچھا میں مہینہ پہلو کی ساتھ جدوانا کرو بے شک میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ یہاں پر گزارے کا سا میں دیکھتا رہتا ہوں یہاں پر چیتن کریں گے میرو اللہ احتبا شرط بخش اتنی آرام آلات جو تم نہیں دیکھتے میں وہ دیکھتا رہتا ہوں آلات میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں چھوڑتا حضرت ابراہیم علیہ السلام آستے اللہ تعالی فرمت کرال النوری ابراہیم براہم السماوات پوت فرمایا ہم دکھا رہے ہیں ابراہیم کو آسمانوں زمینوں کی بادشاہیاں دکھا رہے ہیں سبحان اللہ کیوں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بچ جائے سبحان اللہ! بھی گیا اور رویت اس طرح بھی نہیں کہ سب آ سکتا کئی مبارک لگا اور کئی آپ نے بھی دکھ کہ آپ نے حالت نماز نہیں دیکھتے تھے بات نہیں دیکھتے تھے لیکن کیسے گل ہے اسلام نماز تو باہر بھی نماز کے بھی ہر ہیں مسلمان یہ تسلف تو لیکن تسلف محال ہے اگر نہ ہو تو ہے ایک ہویا نہیں اسی واسطے بھی اللہ تبارا پورے کرنا چاہ رہے اور کرنا نہ کر سکنا یہ شان ضروری نہیں سب روپس اس طرح کا اجازت وہی ہوگی کرے ورنہ نہیں یہ سکی نام کسر رکھ مننا آلم نے لگا شلا کما ہے کلا کما ہے شا میں ایک قسم کی لیکن باقی قسمہ جتنا بھی ہے وہ سب اگلی شبہ نہیں گاہی اتنی پیدا ہونا ہے یا تعینات کرا دوسرا سمجھو, سمجھو کہ اے اس اجازت دمی کا ہر کام اپنا کرکور لے گا ہاں ان پیچھے ہو لے دیکھوں کچھ نہ لین دے وہ تو ہے کہ مشرق کیوں بنتے سنوتے سن محتل کر سکتا ہے لیکن یہ ہے لوڑ نہیں یہ سن اس طرح اگر تصنف تصرف نہ سمجھو اس طرح دا اون تصرف سمجھو اللہ تعالی متا اللہ کے علم لالا اللہ تعالی زیادت اور پھر پکار جی مہادش واسطے اللہ جو مسلمان سمجھ اللہ تبارک اللہ تعالی مشیت کرنا اللہ تعالی اشا جو کچھ کرنے اللہ کرنا تاکہ رب ہووہ بخش پاٹنا بھی پاٹنا کی روحان کیوں بخشتے اللہ تعالی اس عشا کے خواب خود راضی ہوتا ہے دوسرا اس بزرگ کی اس مومن کی روح اللہ نے درجہ بلند فرشتے جڑے ہیں فرشتے جہے نے درجہ قبول لیتا. یعنی فرشتوں کا سال اس واسطے فرشت فرشت نہیں نمیاں بلیاں ہر نبیا بلیاں اصل کیوں کرتے کہ یہاں کی ارواہ مبارکہ کے لیے ملائت نہیں بابا لہو مقام معلوم فرشتے کہتے ہیں ہماری تو حد مقدر ہے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے آ مشہور واقعہ جگری ما کر سا تو ہر فرشتے کا آپ اپنا مقام ہے آپ اپنا کم ہے اللہ, اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی ایک خاصی استعمال آ رہی ہے ایک ایسی عجیب آزاد مان کہ پابندی نہیں جب اللہ محمد کہہ رہے ہر آنے والا لمحہ میرے واسطے پچھلے سالوں جسے دس بڑا تقلید نقل جبریل میں دو زمہ داریوں کرنا لیکن اسلند نہیں ہو سکتے ہر ایک حد مخر لیکن ہو رہے تدبیر کرنے والے فرشتوں میں ان کی روحیں شامل ہو اللہ لیکن شامل ہو کر جی جی امی دوسرے ملائکا بھی کم نہیں کر سکتے اچھے روز پاک بھی روح کیوں کا کیونکہ وہاں واسطے پابندی ہے نہیں معلوم حدود و قیود اس کو نہیں جا سکنا ٹپ کے نہیں جا سک مخلوق خالق سال ضرور ریکن ادا ضرور ہے کہ شانہ انت نمیاں ہو کر کے حسمن اللہ تعالیٰ امام الما کوئی ہزار لگ بھگ قربانی نبی جو ترقی در آزاد روح خوش ہونی ہے پابند ہے روح پابند ہوئے یہ سب موومنٹ آلہ کر کے اللہ تعالی اللہ۔ ماشاءاللہ <تصرف> ایر اللہ کوئی نہیں کوئی اچھا ہر فرق کر لینا یہ نہیں رکھ نہیں رکھنا یہ شرک کی بنیاد بنتا ہے یہ کرو اللہ ظاہر فرماوندے ہیں